وعلی یا نور اللہ سرکار دوارم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبارک وسلم محترا پیارے اسلامی بھائیوں الحمد للہ مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ ہمیں اپنے خواب ریکارڈ کرواتے ہیں اور ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہوئے ان کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ الحمد نیکی کی دعوت دینے اور سننے کا بھی موقع الحمد ہمارے ہاتھ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مفید معلومات بہت سے وظائف اور جن اسلامی بھائیوں نے کالس ریکارڈ نہیں کروائیں ان کے لیے بھی یہ سلسلہ مفید ہی ہے وہ یوں کہ الحمد اس سلسلے میں تعبیروں کے ساتھ ساتھ وظائف بیان کیے جاتے ہیں مثلاً نیند نہ آنے کا وظیفہ دشمن سے بچنے کا وظیفہ رونے خواب آتے ہوں تو اس سے بچنے کا وظیفہ تو اسی ضمن میں بعض اوقات جو ناظرین اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اپنے مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے اور خوابوں کی تعبیروں میں اس سلسلے کے اندر ہم آپ کی کال شامل کرتے ہیں, ہیں لیکن محترم پیارے اسلامی بھائیوں جیسا کہ ہم کو شامل کرتے ہیں اور جن خوابوں کی تعبیر نہیں ہوگی ہم وجہ بتائیں گے کہ اس خواب کی تعبیر کیوں نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کالس ریکارڈ کرواتے ہیں مگر ضروری معلومات اس میں نہیں ہوتی تو ان معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم صحیح تعبیر تک نہیں پہنچ سکتے تو ان شاء اللہ از وجل ہم آپ کو جب یہ بیان کریں گے کہ مثلا آپ کی وضاحت مکمل نہیں ہے تو آپ ہمیں دوبارہ کال ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ شاء آپ کی کال دوبارہ شامل کر لیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح میں آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے خواب کا ذکر فرمایا ہے یہ بات میں اس لیے اپنے سلسلے میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ ہم نیند میں جو چیز دیکھیں تو ضروری ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو اس کا کوئی معنی ہو بلکہ بعض لوگوں کو تو یوں بھی ہم نے کہتے سنا ہے کہ جناب یہ خواب کوئی چیز نہیں ہے تعبیر کوئی چیز نہیں ہے تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہیں ہے کہ خواب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خواب ایک, ایک واقعی بامان چیز ہے اور علم تعبیر ایک حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے فتح کی آیت نمبر ستائیس میں یہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق ترجمہ یہ ہے شک اللہ تعالی نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اور اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی اس آیت کا پس منظر شان نزول کچھ یوں ہے کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تھے اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو آپ علیہ اللاۃ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام علیہ الردوان کے ساتھ اپنے سروں کو حل کروا کر یا بال ترشوا کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آپ نے یہ خواب بیان کیا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے کہ میں اور تم سب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور امن و امان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور اپنا سر حل کروا کر داخل ہونا ہے یعنی ہم نے عمرے کا ارادہ کیا ہے عمرے میں احرام باندھا ہوتا ہے اور سر حلق کروایا جاتا ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے لیے تو یہ باتیں آپ علیہ صلاح السلام, السلام نے جب صحابہ کرام رضوان کو بیان کی تو صحابہ کو یقین ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے کہ یقین اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا مگر کچھ ہوا کہ جب آپ سفر پر گئے اور صلح ہدیبیہ کے معاملہ ہوا اور اس سال آپ واپس مدینہ طیبہ میں آ اور مکے میں داخل نہ ہو سکے اب جب مکے میں داخل نہ ہو سکے تو منافقین نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو تم نے خواب دیکھا تھا تمہارے رسول تو کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں اور تم تو داخل ہوئے بغیر واپس آ گئے تمہارے نبی کا خواب جھوٹا نکلا جب اس قسم کی باتیں منافقین نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیں کہ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان کے ساتھ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایسا ہی ہوا کہ اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ یہ سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ مردوان اور پیارے حبیب علیہ صلاۃ السلام کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی تو محترا پیارے اسلائی بھائیوں اس بات کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم تعبیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل ہی ایک طرف رکھ دیں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ علم تعبیر پر آپ سو فیصد ہی یقین کر لیں جیسا آپ کو تعبیر بیان کی جائے تو آپ سو فیصد یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ علم تعبیر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضنی ہے زنی کا مطلب یہ کہ اکثر بات اسی طرف ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا اگر اچھی تعبیر ہے تو انشاءاللہ ایسا ہوگا اور بہت کم چانسز ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا یہ علم تعبیر کا ایک خلاصہ ہے تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ کی کالز شامل کریں اور کالز میں جو خواب بیان کیا گیا ہے اس کی تعبیر بھی بیان کریں آئیے خواب سنتے ہیں کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں کیا خواب بیان کیا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی علا محمد میں امیر علی لنڈ مرید موری چمبر سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک قرآن شریف آگے رکھ کر بیٹھا ہوں اور قرآن شریف با ترجمہ اور با تفسیر ہے میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے اور میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے مہربانی امیر علی بھائی سندھ کے علاقے سے آپ نے ہمیں کال کی ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آپ کا خواب ماشاءاللہ مبارک ہے قرآن پاک آپ سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہے کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کی تعبیر بہت اچھی ہے علماء معبرین قرآن پاک سامنے رکھ کر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کی تلاوت اگرچہ نہ کر رہا ہو اگر آپ نے خواب میں ایسا معاملہ دیکھا اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم حکمت اور دینی درستگی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازے گا حکمت سے نوازے گا اور دینی درستگی عطا فرمائے گا یعنی دین کے معاملے میں آپ صحیح راستے پر قائم ہوں گے اور جو آپ نے دیکھا کہ ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے تو ترجمے اور تفسیر کا دیکھنا اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کی مشکلات حل ہوں گی اگر ان دنوں آپ کی کسی مشکلات میں ہیں یا آج کل مشکلات میں نہیں ہے مگر آنے والے وقت میں آپ کسی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے اس خواب کی برکت سے قرآن پاک کی آپ نے زیارت کی ترجمہ اور تفسیر کی زیارت کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی تو پیارے بھائی بہت ہی مبارک خواب ہے دینی درستگی کا نصیب ہونا علم اور حکمت نصیب ہونا اور مشکلات حل ہو جانا یہ الحمد للہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شریک ہوں یہاں پر کئی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر دعا میں ذکر میں اور پورے اجتماع میں شریک رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خواب کو مزید مبارک فرمائیں اور آپ کو اس کی برکتیں نصیب امین اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو علن الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم محمد سمیر بات کر رہا ہوں جالکوٹ سے خواب یہ ہے کہ میری وائف کو خواب آتا ہے کہ وہ سیڑھی پہ چڑھتی ہے اور بار بار گر جاتی ہے یہ خواب ہفتے میں تین چار دفعہ میری وائف کو آ ہے تو پلیز اس کا مجھے حل بتا دیجیے محمد سمیر بھائی سیال کوٹ ہماری اصطلاح میں سیال کوٹ کو ضیا کوٹ کہتے ہیں خواب یہ ہے کہ ان کے کی کی بچوں کی امی کو خواب آتا ہے کہ سیڑھی پر چڑھتی ہیں اور گر جاتی ہیں اور یہ خواب بار بار آتا ہے اور کسی خواب کا بار بار آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تعبیر ظاہر ہوگی ایک خواب آیا ایک مرتبہ آ گیا پھر دوسری مرتبہ آیا پھر تیسری مرتبہ آیا تو اگر ایک ہی ای خواب بار بار آئے تو پھر آپ ضرور اس کی تعبیر دریافت کیا کریں جیسا کہ آپ نے کیا تو خواب کی تعبیر درست نہیں ہے سیڑھی پر چڑھتی ہیں اور گر جاتی ہیں دیکھیے پیارے بھائی سیڑھی پر چڑھنا یہ بلندی ہے اور گر جانا یہ پستی ہے اوپر چڑھتے ہوئے گر جاتی ہیں بار بار گر جاتی ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تبدیل ہی ہوں بلکہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں مثلا آج آپ روزگار سے متعلق ہیں اللہ نہ کرے آپ بےروزگار ہو جائیں آج آپ ایک شہر میں ہیں آپ کو دوسرے شہر میں جانا پڑ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل حالات گھر کے اچھے ہیں وہ حالات میں تبدیلی آ جائے تھوڑا سا بگاڑ آ جائے تو حالت خیر سے حالت شر کی طرف یہ علامت ہے مگر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے تعبیر یہی بیان کی گئی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں اور کثرت سے استغفار کریں اور اپنے بچوں کی امی سے بھی کہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی پردے کی پابندی کریں اور اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں وہاں پر ان کے ساتھ مل کر دعا مانگیں اکیلے میں بھی دعا مانگیں اور دعا اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے ایک ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ اس کی اولاد اچھی حالت سے بری حالت میں چلی جائے کبھی بھی اس کی ماں نہیں چاہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ستر ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے وہ بھی ایسا نہیں کرے گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اس سے دعا مانگیں اِلتجائی کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تعبیر میں جو ایک ناپسندیدہ بات کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ شاء اللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ بھلائی والا ہی معاملہ فرمائے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں نصیب فرمائے امین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم اگلی کال سنتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سن حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد بات کر رہا ہوں لاہور سے میں نے خواب دیکھا ہے آسمان سے ستاروں کے ساتھ سر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یا غفارو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میری پوچھ نہیں مدینت لاہور سے انہوں نے ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے ماشاءاللہ آسمان پر ستاروں کے ساتھ ستاروں سے کلمہ طیبہ لکھا ہے یعنی ستارے اس طرح مل گئے کہ کلمہ طیبہ لکھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یا غفارو یہ بھی لکھا ہے پچھلے سلسلے میں بھی غالباً ایسی کال تھی کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے تو آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھنا پیارے حبیب علیہ سلاۃ والسلام کا نام دیکھنا کل میں طیبہ لکھا ہوا دیکھنا اس کی تابی ہے آپ سے بھی بلند ہے آسمان بلند ہے تو آپ نے آسمان پر جو کہ بلند ہے آسمان دیکھا جو خود بھی بلند ہے اور کلمہ طیبہ دیکھا وہ بھی بلند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا کیونکہ آپ نے آسمان کو دیکھا بلندی کو دیکھا اور کلم طیبہ بھی بلندی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینی معاملات میں دنیاوی معاملات میں بلندیاں عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا غفارو لکھا ہوا دیکھا یا غفارو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غفار غفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت کرنے والا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و مطالعہ کے جو ننانوے اسماں ہیں ننانوے نام ہیں جیسا کہ رحمان رحیم مالک قدوس، سلام غفار ستار وہاب رزاق غنی مغنی تو اللہ تعالی کے ہر نام کا ایک نہ ایک معنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر معنی موجود ہیں جیسے غفار کا معنی مغفرت کرنے والا سلام کا معنی سلامتی دینے والا اور رحمان کا معنی رحم کرنے والا حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا تو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ جس نام کا ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی کا فائدہ اپنے بندے کو نصیب فرماتا ہے مثلاً اگر ایک شخص کثرت سے اللہ تعالی کے اس نام کا ورد کرتا ہو یا غفار ہو جو آپ نے آسمان پر لکھا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا غفارو کا ورت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شخص کثرت یا سلاموں کا ورت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے جو شخص یا رحمانوں کا ورت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا غنی کا ورد کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مالداری عطا فرماتا ہے کیونکہ غنی کا معنی ہے مالدار بے نیاز بے پرواہ تو جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے چونکہ اس نام کا معنی مالداری ہے تو یا غنیجو کا کثرت سے ورد کرنے سے مالداری بھی نصیب ہوتی ہے تو محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سبارک و تعالی کے ناموں کی برکتیں ہیں بہت زیادہ برکتیں ہیں ہر نام کے اندر برکت ہے تو جس نام کا ورد کیا جائے اس کی اپنی برکت ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ یا غفارو آسمان پر لکھا ہے تو میری آپ سے ایک یہ مدنی گزارش ہے التجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام یعنی یا غفارو کا ورد کریں اللہ تبارک کا آپ کی اور ہم سب کی اپنے اس نام کے صدقے کے مغفرت فرمائے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد اسلم گوجرات خواب رات کو آیا کہ ہمیں خواب میں سام ملے ہیں دو تین وہ کسی اور کی ضرورت تھی تو مجھے بھی نظر آئے آگے سے کوئی پتا نہیں چلا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں بس اتنا سی ہے خواب میں آپ نے اسلم بھائی دیکھے سانپ ہیں اور آگے سے کوئی پتا نہیں چلا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے جب کچھ پتا نہیں چلا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو تعبیر بھی اس کی کیسے بیان کی جائے کہ آپ کے لیے تعبیر کیسی ہے جب تک خواب واضح نہ ہو اس کی تعبیر بھی واضح نہیں ہوتی ویسے سانپ کا خواب تو تقریباً ہمارے ہر سلسلے میں ہی ایک نہ ایک ہوتا ہے تو سانپ کا دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے مگر اس میں ذرا سی تفصیل ہے کہ اگر سانپ غالب آ گیا اس نے آپ کو ڈسا مارا نقصان پہنچایا تو دشمن آپ پر غالب آئے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا دشمن آپ کا قوی ہے اور اگر سانپ مغلوب ہو گیا یعنی آپ نے اس کو مار دیا آپ نے اس کو اس کا سر کاٹ دیا یا اس کے نقصان سے بچ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دشمن کمزور ہے آپ کبھی ہیں اور آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکے گا مگر ان کے خواب میں کوئی تفصیل نہیں ہے بس خواب میں یہ کہتے ہیں صاف نظر آئے کوئی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں تو اس کی تعبیر بھی نہیں بیان کی جا سکتی جب تک خواب بالکل واضح نہ ہو اس وقت تک اس کی تعبیر بھی واضح نہیں ہوتی تو اگر آپ کا یہ خواب یا اس کے علاوہ کوئی خواب ہو کہ جو آپ بالکل صحیح انداز پر جو آپ کو یاد بھی ہو اسے ریکارڈ کروائیں اس کی تعبیر شامل کر لی جائے گی اور میٹھے میٹھے اسلائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں کالز ریکارڈ بھی کرواتے ہیں مگر کچھ وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے آپ کی کالز شامل نہ کی جاتی ہو مثلا آواز درست نہیں ہوتی تو بھی آپ کی کال شامل نہیں کی جا سکتی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنا خواب لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا خواب تو دیکھا ہے ہم تعبیر بھی پوچھنا چاہتے ہیں مگر ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ کال ریکارڈ ہو اور سلسلے میں ہی ہمیں تعبیر بیان کی جائے بس ہمیں تعبیر پتہ چل جائے یہ ہمارا مقصود ہے تو اگر ایسے اسلامی بھائی یا ایسی اسلامی بہنیں جو کہ کال نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں خواب کی تعبیر ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ تو اس پر آپ اپنا خواب ای میل کر دیں ان شاء اللہ ازل ای میل کے میں ہی آپ کو خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی یہ ایک سہولت ہے کہ آپ ہمیں ای میل کریں ان شاء اللہ ازاجل اسی ای میل کی میں ہم آپ کو تعبیر بیان کر دیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے کال سنا دیجیے صلو اڈ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد ظاہر ہے میرے خواب میں دیکھا کہ ہم چار دوست قبرستان کے طرف جا رہے ہیں اور میرے دو دوست قبرستان کے اندر جا چکے تھے میں نے روکا کہ قبرستان کے اندر نہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے جنات وغیرہ آ جائیں گے تو وہ نہیں دو دوست میرے قبرستان کے اندر چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک میرے دوست کے اندر جنات وغیرہ کی کسر ہو گئی ہے تو میں نے جلدی جلدی نا ایپل کرتی پڑنے شروع کر دی تین بار اپل کرتی پری اور اپنے فونک ماری وہ جنات وغیرہ دور ہو گئے واجد بھائی آپ اور آپ کے ساتھ چار دوست قبرستان دیکھا کچھ قبرستان میں گئے دو دوست قبرستان کے اندر جاتے ہیں آپ منع کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ سب قبرستان کے قریب گئے دو دوست قبرستان میں داخل ہوئے جنات کا اثر ہو گیا اور جنات کا اثر زائل ایسے ہوا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو جنات کا اثر زائل ہو گیا یہ آپ کے خواب کا خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے قبرستان دیکھا ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ دو دوستوں کو جنات کا اثر ہوا پھر تیسی بات یہ کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے سے وہ جنات کا اثر ختم ہو گیا زائل ہو گیا جنات دور ہو گئے تو پیارے بھائی خواب میں قبرستان کا دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان دنوں آپ خوف کی حالت میں ہیں یعنی آپ کو ڈر لگتا ہے تو اس خواب کی وجہ سے آپ کا وہ خوف دور ہو جائے گا آپ امن میں آ جائیں گے ذہن پرسکون ہو جائے گا اور اگر ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ پور سکون ہیں کوئی خوف نہیں ہے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں تو اب اس کے برعکس ہوگا کہ اب آپ کو ڈر لگنے لگے گا خوف ہونے لگے گا تو اس کے لیے بھی گھبرائیے نہیں اللہ تبارک و تعالی کے مجید فرقان حمید کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ جو بار ہے اس کی تلاوت کر لیں لی ایافی قریش ای فیہم رحلت و شعیص یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک کا تعالی خوف سے امان عطا فرماتا ہے ہر اس بھائی کو چاہیے چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں جان کا خوف مال کا خوف گھر والوں کا خوف عزت کا خوف تو یہ خوف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی انداز میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو سورہ قریش کی تلاوت کر لیں گے ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں گے اول آخر درود پاک تو ان شاء خوف ختم ہو جائے گا یا کم ہونا شروع ہو جائے گا یا ان شاء اللہ نجات مل جائے گی ایک تو یہ کہ قبرستان آپ نے دیکھا خوف کی علامت ہو سکتی ہے اور آپ کو خوف سے بچنے کا ڈر سے بچنے کا وظیفہ میں نے بیان کر دیا دوسرا یہ کہ جنات آ اور آپ نے آیت القرسی پڑھ کر انہیں دم کیا تو وہ دور ہو گئے تو آیت القرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے اور انتہائی زبردست آیت کریمہ ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ملتا ہے کہ تمام کلاموں میں سب سے بہتر کلام قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کی تمام صورتوں کی تمام آیتوں میں سے سب سے بہترین آیت سب سے زبردست آیت وہ آیت القرسی ہے بعض احادیث میں سورہ فاتحہ کے فضائل ملتے ہیں بعض احادیث میں چاروں کے کل کے فضائل ملتے ہیں تو آیت الکرسی کے فضائل پر بھی احادیث کریمہ ہے تو آیت القرسی کے بے شمار اپنے فائدے ہیں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو چوری ڈکیتی سے امان اور حفاظت نصیب فرما دیتا ہے اس کے گھر والوں کو چوری ڈکیتی سے امان حفاظت نصیب فرما دیتا ہے بلکہ اس کے علاقے والوں کو بھی اللہ تعالی محفوظ فرما لیتا ہے تو آیت الکرسی آپ نے پڑھ کر دم کری تو آیت القرسی کے ویسے ہی اپنے فضائل ہیں اور جب جنات کا اثر ہو جائے تب بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس شخص پر سے برے اثر کو دور فرما دے گا انشاءاللہ شاء تو آپ کے لیے خلاصہ یہ ہوا کہ آپ سورہ قریش کی تلاوت کریں اور آیت القرفی کو بھی اپنا وظیفہ بنائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات نے ہمیں جو مدنی سورہ عطا فرمایا ہے جو مدنی پنصورا عطا فرمایا یا ہے اس میں بھی آیت الکرسی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو شجرا امیر اہل سنت نے عطا کیا ہے شجرا جو ہر مریض کے پاس ہوتا ہے اس شجرے کے اندر سوتے وقت کے کچھ اعمال آپ نے لکھے ہیں اس میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ میرے ہر مریض کو چاہیے سونے کے سوتے وقت کے اعمال میں آیت الکرسی کی تلاوت کو شامل کریں انشاءاللہ شاء اس کے فائدے ہوں گے اس کے فائدے ظاہر ہوں گے ویسے بھی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ برے خواب آتے ہیں خواب برے خواب شیطان کی طرف سے شیطان تنگ کرتا ہے تو آپ رات کو آیت القرسی پڑھ کر سوئیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل برے خوابوں سے اور شیتین سے بھی آپ کو نجات ملے گی تو محترم پیارے اسلامی بھائی محمد واجد امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل گیا ہوگا اب ہم اگلی کال سنتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے اور اس کی کیا تعبیر بتائی جاتی ہے صلو علی صل اللہ تعالی الحمدید اب تک سکور بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے اچانک کس طرح منظر پیش آتا ہے کہ گھر میں شور بس جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ ایک سیڈ آئی ہے تو اس کا صحیح معلوم نہیں ہو رہا کس کی ہے لیکن صرف مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کی ہے باقی کسی کو نہیں بتایا جاتا آرمی والے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد آرام سے پھر سائڈ پر دیتے دیتے میں کہتا ہوں کہ ہم نے خود پڑھنی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم خود پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو لے دیں گے وہ جنازہ پڑتا ہے میں صرف میں ہوتا ہوں اور کسی بھی نہیں چل چلتا گھر والوں کو میں یہی سوچتا ہوں کہ ایک ہی سہارا ہے دنیا میں یعنی ایک جو میری چیز ہے نا وہی وہ مجھ سے آج کھو گئی ہے بس یہ میرا خوف ہے اس کے بعد میں جاگا ہوں اور میرا جسم جو ہے سر سر کام رہتا عبد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو آپ کی پریشانی کو دور فرمائے اصل میں آپ کے خواب میں کچھ ہمیں وضاحتیں مطلوب ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خواب کی فی الحال تعبیر نہیں بتائی جا سکتی ایک تو یہ کہ آپ نے یہ بتایا کہ گھر میں ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے یعنی ایک مردہ جسم آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں تو اب ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ آیا آپ کے والد صاحب حقیقتن حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کی الگ تعبیر ہے اگر حیات ہیں تو اس کی الگ تعبیر ہے پھر دوسرا یہ کہ گھر والوں کو کسی کو نہیں پتہ چلتا اور میرا ایک ہی سہارا تھا جو زندگی میں مجھ سے کھو گیا اس سے آپ کے ذہن میں کیا بات ہے یوں بظاہر لگتا ہے کہ یہی بات ہے کہ آپ کے والد صاحب کو آپ اپنا سہارا یہاں پر بیان کر رہے ہیں مگر چونکہ آپ کے والد صاحب کی زندگی وہ اس وقت زندہ ہے یا کس حالت میں یہ بات ہمیں نہیں پتہ چل سکی جس کی وجہ سے آپ کے خواب کی تعبیر بھی نہیں بیان کی جا سکتی مگر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں دوبارہ ہمیں کال ریکارڈ کروائیں اور وضاحت کے ساتھ ریکارڈ کروائیں جو بات پوچھی گئی ہے اسے بھی بیان کریں ان شاء ہم آپ کی تعبیر ضرور بیان کریں اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم محمد حسن الطاری بابل المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کل رات خواب میں مفتی راود اسلامی مفتی محمد فاروق تاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کو اپنے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے اور ان سے دیگر اسلامی بھائی جو میرے ساتھ موجود تھے وہ ان سے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کچھ مسائل وغیرہ پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کے تسلی وقت جوابات دے رہے ہیں اور وہ مسکرا بھی رہے ہیں اور میں نے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ و تہار میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر سفید چادر بھی اوڑے ہوئے ہیں اور جس وقت ان کا وشال ہوا تھا اس وقت دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سفید مدنی چادر جو سر سے لی جاتی ہے یہ نہیں اوڑی جاتی تھی اس وقت اور الحمدللہ للہ مفتی فاروق صاحب کو اچھی حالت میں دیکھا وہ مسکرا بھی رہے تھے خواب میں مجھے پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب یہ تھوڑی دیر بعد واپس یہ چلے جائیں گے لیکن الحمد ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی. مسکرہ رہتے بار برائے کرم اس خواب کی تعبیر اشارت سبحان اللہ. محمد حسن الطاری باب المدینہ کراچی سے ہم آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں اور آپ نے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اس پر ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور ہمارا یہ حصیزن ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اب بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جنہیں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے مدنی چینل دیکھتے ہوئے یا دعوت اسلامی کے ماحول سے ابھی ابھی منسلک ہوئے ہیں چند دنوں یا چند مہینوں پہلے ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ یہ نیا نام ہو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اطاری تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان کے بارے میں کچھ باتیں اپنے سلسلے میں شامل کروں پھر انشاءاللہ شاء اس خواب کی تعبیر بھی عرض کرتا ہوں مفتی فاروق اتاری یہ مفتی دعوت اسلامی ان کو کہا جاتا ہے آج سے چار سال قبل ان کا انتقال ہوا یہ ایک کالج میں پڑھنے والے طالب علم تھے جس وقت یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھے اسکول پڑھا اور اس کے بعد کالج کے اس وقت یہ طالب علم تھے جس وقت انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا شروع کیا ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا شروع کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ قرآن کی شعادت نصیب فرمائی اور یہ حافظ قرآن بنے اور ایسے زبردست حافظ قرآن بنے کہ حافظ بننے سے لے کر اور اپنی زندگی کے آخری دن تک میری معلومات کے مطابق ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سات دن کے اندر یا غریباً چھ دن کے اندر یہ پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے ہر سات دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے حفظ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت اسلامی کے ماحول کے صدقے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہوں نے حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد یہ جامعہ المدینہ میں عالم بنے عالم بننے کے بعد یہ مفتی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اللہ ان کا تنظیمی کام کا بھی بڑا زبردست رجحان تھا ہلکا نگران اس کے بعد علاقائی نگران اور یوں بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے کرتے امیر اہل سنت نے ان کو دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شعرہ میں شامل فرما لیا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مرکزی مجلس شعرہ کیا ہے کہ جو پوری دعوت اسلامی ہے جس میں اکتالیس سے زائد شعبے ہیں جامعت المدینہ ایک شعبہ ہے مدرت المدینہ ایک شعبہ ہے تاویزات اطاریہ ایک شعبہ ہے اس کے علاوہ کئی شعبے ہیں اور خود مدنی چینل بھی ایک شعبہ ہے تو ان اکتالیس شعبہ جات اور دنیا بھر میں یہ کام پھیلا ہوا ہے 65 سے زائد ممالک کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے اور یہ جو کام پھیلا ہوا ہے ان سارے کاموں کو چلانے پر اور ان سارے کاموں کو دیکھنے پر ایک دعوت اسلامی کی ایک مرکزی مجلس سے شورہ ہے چند افراد پر چند اسلامی بھائیوں پر یہ ایک مرکزی مجلس شورہ ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اب دعوت اسلامی نے کیا کرنا ہے دعوت اسلامی اب کیا قدم اٹھائے گی اور اب اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ تنظیم کا پوری تنظیم کا دعوت اسلامی جس میں کروڑوں اسلامی بھائی ہیں اس تنظیم کو چلانے والے یہ چند افراد ہوتے ہیں اس میں امیر اہل سنت نے مفتی فاروق اطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو شامل فرمایا اور یہ رکنے شورہ بنے اور رکنے شورہ بنے ساتھ ساتھ دارالفتہ کی بھی ان پر ذمہ داری فتویٰ بھی جاری کرتے تھے فتویٰ نمیسی بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ تیس دن کے مدنی قافلوں میں سفر بارہ دن کے مدنی قافلوں میں سفر اور تین تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے انتہائی آجزی ان کے ساری کے پیکر ان کا گھر میں اتنا زبردست اسٹیٹس تھا گھر میں اتنا زبردست ان کی کنڈیشن تھی کہ گھر کا ہر فرد ان سے مطمئن ان کی والدہ ان کے والدین ان کے گھر والے ان سے مطمئن گھر کے بچے ان سے مطمئن یہاں تک کہ یہ بھی میں نے سنا ہے اور یہ سچی بات ہے کہ ان کے گھر کے بچے ان کی بچی ہوئی چائے تبرکن پیا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ شاید ہمارا گھر سے باہر جیسا بھی اسٹیٹس کیوں نہ ہو جتنی بڑی اہمیت کیوں نہ ہو مگر گھر کے اندر ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں یا میرا بھاؤ کتنا ہے تو گھر کے افراد ان کی بچی ہوئی چائے پتیلی میں ملا دیں اور سب اس کو تبرکن پئیں یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں ہمارے حسنِن ہیں تو بہرحال انہوں نے یوں اپنی زندگی بسر کی انتہائی عجزیہ انتصاری کے, کے پیکر اور امیر اہل سنت کے پسندیدہ یہ تھے خواب میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا انہوں نے جو خواب دیکھا کہ مفتی فاروق عطاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسلامی بھائیوں سے دینی معلومات اسلامی بھائی دینی معلومات میں رہنمائی حاصل کر رہے تھے یعنی سوالات پوچھ رہے تھے اور آپ جوابات ارشاد فرما رہے تھے اور ان کی زندگی بھی ایسی ہی گزری کہ ان سے سوالات پوچھے جاتے اور آپ انتہائی فاروق اتاری مفتی دعوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا کے کے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ماشاءاللہ ان کے سمجھانے کا انداز اور ان کی گفتگو میں تنظیمی رنگ اور امیر اہل سننا جیسا چاہتے ہیں ویسی ان کی گفتگو یا آپ کو اس آڈیو کلپ سننے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا آئیے وہ مفتی فاروق اطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کا ایک حصہ سنتے ہیں والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور فائش مصطفی علیہ تحیت و ثنا اور انبیاء کی بعثت خاص قوم کی طرف ہوئی بعثت کہتے بھیجے جانے کو امبیا کرام علیہ و وسلم کا بھیجا جانا ان کی نبوت ان کی رسالت کسی خاص قوم کی طرف تھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگ انسان و جن بلکہ ملائکہ حیوانات و جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے مبعوث یعنی آپ سب کی طرف رسول ہیں سب کی طرف بھیجے گئے جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت فرض ہے یوں ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری ضروری ہے اس یعنی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی رسالت عامہ نبوت عامہ بے ست عامہ جو بھی آپ کہیں یہ ساری مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جگہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول ہے جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت و فرما برداری ہے اسی طرح کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب پر حضور کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے اور اس خواب کے کرم سے ان شاء اللہ ان کے کرم سے اور اس خواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم, سین علم دین سیکھنے کا موقع دے گا تو آپ ضرور علم دین سیکھیں اللہ تبارک کا وطالع آپ کو ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد میں عمران اتاری بات میں شادی شدہ ہوں سر میں نے خاص دیکھا تھا کہ بچے جو ہے نا میرے وہ میری وائف کے پاس ہیں تو میں نے دیکھا ہے آج صبح تقریباً چار سے پانچ بجے کے درمیان کہ میں ان کو ادھر سے لے آیا ہوں بچوں کو میں نے گھمایا پھرایا کافی دیر کی راحت ہو گئی ہے اس کے بعد پھر جب میں واپس لینے گیا ہوں بچوں کی والدہ کو تو انہوں نے یہ کہا مجھے کہ ان کو اب آپ ساتھ لے جائیں اپنے جن کی یہ اب آپ کے آدھی ہو گئے اس کو آپ خود لے جائیں اپنے ساتھ میں اس کو لے آیا ہوں میں نے اپنے ساتھ چار بھائی پہ چلا دیا اس کو جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا ہے. اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ امی میرا بیٹا کہاں گیا تو تو نے کہا اور ادھر نہیں ہے بس اتنا ہی دیکھا تھا میں ایسی تعبیر پوچھنا تھا آپ کے اس خواب کی کوئی تعبیر بظاہر تو نہیں سمجھ میں آتی ایسا ہے کہ دراصل جو انسان دن بھر سوچتا ہے وہی چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ گھوم پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے گھوم رہے اور اب اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ جاتے ہوں گے اپنی زوجہ کے ساتھ وہی معاملہ نے خواب میں دیکھا تو اس کی بظاہر کوئی تعبیر نہیں ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا سنوی محمد نام ہے بکر سے بات کر رہا ہوں جو آپ نے خواب میں اذان دے اس کی تعبیر بتائیں جو آدمی خواب میں آزان دے اس کی تعبیر بتا دیں اصل میں ریشان بھائی ایسا ہے کہ آزان دینے کی تعبیریں مختلف ہیں آپ نے کہا کہ جو آدمی خواب میں آزان دے اس کی تعبیر بتا دیں تو ایسا نہیں ہے کہ جب بھی پریزگار ہے وہ کس کنڈیشن میں گناہ ہے بے نمازی ہے چونکہ اس کے مختلف ہونے سے تعبیر بھی مختلف ہوگی پھر بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آزان دینے کی تعبیریں مختلف ہیں اگر نیک آدمی دیکھے اپنے آپ کو آزان دیتا ہوا تو اس کی تعبیر اچھی ہے اور اگر برا شخص دیکھے کہ اس نے آزان کہی ہے تو اس کی تعبیر بری ہے اگر یہ دیکھیں کہ بچے آزان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پر اس ملک پر جاہل لوگ غالب آئیں گے جاہل آ جائیں گے اور اگر دیکھیں کہ اس نے منارے پر کھڑے ہو کر اذان دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حاکمیت یعنی حکومت نصیب فرمائے گا اگر تاجر دیکھے جو تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے وہ دیکھے کہ اس نے اذان کہی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس تاجر کو نفع عطا فرمائے گا اور اگر کسی نے کنویں میں اذان دی ہے کفرستان میں ہے دارالحرب میں وہاں اس نے کنویں میں اذان دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو یہ ساری کنڈیشن کنڈیشن کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہوتی ہیں لہٰذا آپ پرٹیکولر خواب ریکارڈ کروائیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کی تعبیر بیان کی جائے گی اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا گیا یہ میرا نام ظہور حسین ہے تحیر علی پر میں نے کار دیکھا ہے کہ آج مبارہ کی میں اپنی مسجد میں جمعہ ادا کرنے جاتا ہوں جب مسجد میں پہنچ جاتا ہوں تو نسلی ادا کرتا ہوں پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کاری صاحب بیان ہو رہا ہے بیان ہونے کے بعد نماز ہے جو وہ اندھارے میں پڑھی جائے گی تو جب آنکھیں کھلی تو مجھے بہت ہی نیند لگا چکی تھی جمعت المبارک کے دن آپ نے خواب دیکھا کہ جمعت المبارک ہے اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اپنے آپ کو نماز کی طرف رغبت کرتے ہوئے دیکھنا یہ عبادت کی طرف بڑھنے کی دلیل ہے اور اپنے آپ کو حالت نماز میں دیکھنا یہ عبادت میں پختگی کی دلیل ہے اور اپنے آپ کو نفل ادا کرتے ہوئے دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے چونکہ انسان نفل ادا کرتا رہتا ہے ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالی نوافل کے ذریعے نوافل کی وجہ سے اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے تو یہ تو ایک بات بیان ہوئی باقی دوسرا جو آپ نے کہا کہ قاری صاحب کا بیان ہو رہا ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے قاری صاحب کا بیان ہو رہا ہے ہاں البتہ اس خواب میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ جمعے کے دن جماعت المبارک کے دن مسجد میں جاتے ہیں اور بیان سنتے ہیں یا خطبہ سنتے ہیں تو اس وقت آپ کو نیند تو نہیں آتی کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے بعض وقت تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس معاملے پر تمبیح کرنے کے لیے آپ کو ایسا خواب دکھایا گیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کچھ فرمائے گا آپ کے حالات میں کشادگی فرمائے گا جس کو ہم فراخ دستی کہہ سکتے ہیں اچھے حالات کہہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا عبادت میں پختگی آپ کو نصیب ہوگی عبادت کی طرف میلان آپ کو نصیب ہوگا اور آخری بات یہ کہ خطبہ توجہ سے سنیں انشاءاللہ شاء ضرور کرم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے میں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہوں ان میں بھی ضرور شرکت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اجتماعات میں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میرا نام حسن ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں درود پاس پڑھ رہا ہوں دوسری دفعہ میں نے دیکھا کہ میں جماعت میں کھڑا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور کچھ لوگ عزت بھی میری کر رہے ہیں ماشاء حسن بھائی اچھا خواب ہے آپ کا بھی عبادت میں پختگی اور فراخ دستی اور مراد پانے کی دلیل ہے چونکہ آپ نے دیکھا درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنا خیر سے خالی نہیں ہے اچھا ہی اچھا ہے بہت بھلا عمل ہے دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا جیسا کہ پچھلی کال کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ نماز میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ عبادت میں پختگی کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادت میں پختگی اور آپ کو فراغ دستی نصیب فرمائے گا آپ کی انشاءاللہ عز و اللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی مرادیں بھی ضرور پوری ہوں گی اگلی کال سنتے ہیں علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد محمد محمد بات کر رہا ہوں میرا نام مختار احمد قادری ہے میں دو ہفتے پہلے جمعہ کے دل فجر کی نماز سے بات خواب دیکھا تھا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ کی عمری کا ٹکٹ نکل آئے اور آپ عمرے کی تیاری کریں اس کی تعمیر بتائی جائے مجھے مختار احمد قادری بلوچستان آپ کو کسی نے خواب میں کہا کہ آپ کے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا عمرے کی تیاری کریں تو خواب تو صحیح ہے اچھا خواب ہے مگر یہ خواب سند نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آپ نے خواب دیکھ لیا تو ضروری ہے کہ آپ عمرے کا سفر کریں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ عمرے کا سفر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا سفر نصیب فرمائیں مگر خواب میں ایسا دیکھنا کہ کسی نے کہا کہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے عمرے کی تیاری کرو یہ سند نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ عمرے پر جائیں اور اس خواب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ عمرے میں جانے کے لیے عمر کرنے جانے کے لیے عمرے کا مبارک سفر اختیار کرنے کے لیے کوشش کریں کیا کوشش کریں مال اور اسباب جمع کریں یہ نہیں ہے بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پاک کی زیارت کرنے وہی جاتا ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں مال و اسباب اس کے لیے شرط نہیں ہے البتہ ایک حصہ ضرور ہے مگر اصل ہے سرکار علیہ صلاحت السلام کا بلانا جس کا بلاوا ہوتا ہے وہی مدین پاک کی حاضری کے لے جاتا ہے جس کا بلاوا ہوتا ہے وہی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے رو کھڑے ہو کر سلاۃ و سلام ارض کرتا ہے تو یہ ساری بلاوے کی باتیں ہیں تو آپ بلاوے کے لیے دعا کریں اور کثرت سے درود پاک پڑے انشاءاللہ شاء ضرور کرم ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو در پاک کی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائیں اگل اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامدار میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری داڑی کے سامنے والے بال ہو چکے اس کی تعبیر بیان عرب شریف صاحب نے ہمیں کال کی جدہ سے اور خواب یہ بیان کیا کہ کہاڑی کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے بالوں کے سفید ہو جانے کی بہت ساری تعبیریں دیکھیں سفید بال یہ بزرگی کی بھی علامت ہے سفید بال یہ موت کے قریب ہونے کی بھی علامت ہے آپ کی تعبیر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کچھ وقت کے بعد انتقال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایک بات آپ کو کر رہا ہوں کہ سفید بال داڑھی کے بال جب سفید ہو جائیں تو یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے بزرگی کی بھی علامت ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو بزرگی عطا فرمائے اور ایک اور بات جو علماء معبرین نے بیان کی وہ یہ کہ داڑھی کے بال سامنے سے سفید ہو جاتے ہیں اگر خواب میں تو سوچنا چاہیے کہ یہ شخص کسی گناہ میں ملوث تو نہیں کیونکہ اگر کسی گناہ پر تمبی کرنا مقصود ہو تو بھی خواب میں داڑھی کے بال سفید دکھائے جاتے ہیں تو آپ کو داڑھی کے بال سفید دکھائے گئے ہیں تو آپ غور کر لیجئے کہ کسی گنا پر کسی گناہ کبیرہ کا آپ ارتقاب اللہ نہ کرے کر رہے ہوں تو اس پر تمبی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کو مرض لاحق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے خیر اور عافیت کا سوال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام امراض سے پریشانیوں سے دور رکھے اور اگر گناہوں کا معاملہ ہو تو اس سے توبہ کیجیے استغفار کیجئے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی قافلے میں سفر کر کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر گناہوں سے توبہ کریں گے اور وہاں پر جا کر گناہ سے توبہ کر کر اور دوبارہ انشاءاللہ اللہ زب آپ جب ایک پختہ ارادہ لے کر لوٹیں گے تو شیطان کافی حد تک اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیوں پر استقامت رسیف فرمائے گا نیکیوں پر استقامت پانے کا ایک نسخہ بھی ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں بار بار سفر کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو نیکیوں پر استقامت ملے گی دوسرا یہ کہ آپ کے خواب کی تعبیر میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرض لاحق ہو یعنی آپ مریض ہو جائیں تو اس کے لیے بھی مجھے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو قافلے میں مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کریں گے انشاءاللہ شاء تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے مرض کو آنے سے پہلے ہی دور فرما دے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائیں اگلی کال سنا دیجیے سلو اللہ تعالی علی محمد امجد رسول ایک سو چوراسی ڈبلو بی شرکی خاک یہ ہے کہ آسمان پر قرآنی آیات اور اللہ تعالی کے نام نظر آئے ہیں امجد رسول آپ کو آسمان پر قرآنی آیات اور اللہ رب العزت کے نام نظر آئے تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ایک خواب کے ذمن میں عرض کیا کہ آسمان بلند ہے اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھنا آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دیکھنا یہ بلندی کی علامت ہے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا مگر آپ کا ایک خواب یہ کہ قرآنی آیات آپ نے آسمان پر دیکھی اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی دیکھے ان شاء اللہجل آپ کو امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی اگر کوئی امتحان آ جاتا ہے کوئی سامنے آزمائش آ جاتی ہے آزمائش امتحان آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس امتحان اور آزمائش میں آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کچھ کام ان دنوں اٹکے ہوئے ہوں تو وہ کام بھی مشکل کام بھی انشاءاللہ شاء آپ کے آسان ہوں گے مبارک خواب ہے شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا اور آپ کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا شکرانے میں صدقہ کیجیے مال خرچ کیجیے اور جب مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو مدنی احتیاط دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ ہوگا اور آپ کو اس کا آپ کو اس کا و اجر و ثواب ملے گا اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام وسنین اور میں رائبن سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میری سسٹر نے خواب میں دعا مانگنی تھی اور دعا مانگتے مانگتے ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ کافی حد تک لمبے ہو گئے ہیں اور آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں حسنین بھائی مصطفیٰ باد سے ہاتھ لمبے ہو گئے دعا مانگتے مانگتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں میں اتفاق پیدا کرے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا آپ کی ہمشیرہ نے تو آپ کی ہمشیرہ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ بہن بھائیوں میں اور تمام گھر والوں میں انشاءاللہ اللہ رضا اتفاق پیدا ہوگا محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی بھی کچھ کالس باقی ہیں مگر چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا کچھ اعلانات بھی ہیں وہ سماج فرما لیجیے ان شاء جو باقی رہ گئی ہیں ہم اسے اپنے آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل ضرور شامل فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل وجل یہی سلسلہ جو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا آٹھ بجے سے نو بجے تک یہی سلسلہ نشر مقرر کے طور پر اتوار کے دن صبح آٹھ بجے نشر کیا جائے گا یہی سلسلہ خوابوں کی تعبیر جو آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا یہ نشر مقرر کے طور پر اتوار کو صبح آٹھ بجے ملاحظہ کیا جائے گا اس کے علاوہ کال ریکارڈ کروانے کے لیے اگر آپ ہمارے سلسلے میں اپنا خواب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 02134942626 ٹو آپ کی اسکرین پر بھی یہ نمبر موجود ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ شرائی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈبل بارہ گھنٹے یعنی پورے چوبیس گھنٹے دن رات جس وقت بھی آپ کو کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے یہ نمبر نوٹ فرما لیں ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا 021 ٹو ون تھری فور آپ کی سکرین پر یہ نمبر موجود ہے یہ نوٹ فرما لیں تو آپ کو شرعی رہنمائی کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہمارا سلسلہ ملاحظہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہوں گی کہ سلسلہ ایسا ہونا چاہیے اگر اس میں یہ چیز شامل کر لی جائے تو مزید بہتر ہو سکتا ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اپنے تاثرات ہمیں دے سکتے ہیں ہم غور کر لیں گے اگر اس پر عمل کرنا مناسب ہوگا مفید ہوگا تو آپ کے مشوروں پر ضرور عمل کریں گے تو آپ فیڈ بیک کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل اس ایڈریس پر آپ ہمیں اپنے تأثرات دے سکتے ہیں اور اگر خواب کی تعبیر بذریعہ ای میل آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس ایڈریس پر ہمیں میل کیجیے خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس ای میل ایڈریس پر آپ کو ای میل کے ذریعے ہی آپ کی تعبیر انشاءاللہ اللہ بیان کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت رسید فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد